یا نور الله مدنی چینل کے ناظرین سرکار مدینہ راحت قلب و سینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں جو کوئی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے رب کریم اس کے دس درجات بلند فرماتا ہے اس کے دس گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کو دس رحمت نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علامہ صلو علی اللہ, اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام ماہ رمضان چودہ سو چونتیس سی نے تین روزے پورے ہو گئے اور آج چار رمضان مبارک ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ بہت گزر رہا ہے رب کریم ہم سب کے روزوں کو اور جو جملہ عبادات ہم کر پاتے ہیں اسے اپنی رحمت سے اپنے کرم سے قبول فرمائے کل بھی چپ کر عبادت کرنے کے حوالے سے یا نیکیاں چھپانے کے حوالے سے غم خواری اور لوگوں کے کام آنے کے حوالے سے اسی عنوان پر کچھ میں نے آپ کے سامنے مدنی پھول بڑھائے تھے آج انہی سے مدع جو مدنی پھولوں کی مدنی مہک کے لیے حاضر ہوں سب سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں امام بہی یہ بھی بہت ہی گزرے یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد ابو عبداللہ اللہ حاکم صاحب مستدرک ان کے متعلق ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے کہتے ہیں کہ ان کے منہ پر پھوڑے نکلے تھے اچھا اب ترا ترا کے علاج تو کیے مگر ان میں فرق نہ آیا اب قریب ایک سال اسی طرح گزر گیا انہوں نے ایک جمعہ کو امام استاد ابو عثمان صاحب ونی رحبی اللہ تعالی انہوں سے ان کی مجلس میں دعا کی درخواست کی امام صاحب نے دعا کی اور جو حاضرین تھے انہوں نے باقرت آمین کہی دوسرا جمعہ ہوا تو کسی نے ایک رکا یعنی پرچا پرچی کو ڈال دی کہ اور اس میں لکھا تھا کہ میں اپنے جب گھر پلٹی تو رات کو ان کے لیے میں نے خوب دعائیں کی جن کے لیے دعا کرائی گئی تھی ابدو حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے چہرے پہ پھورے نکلے تھے میں نے خوب ان کی دعا میں کوشش کی تو میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ رسیح ہوا اور سرکار صلی اللہ تعالی علی وسلم گویا کچھ یوں ارشاد فرما رہے تھے کہ ابو عبداللہ اللہ سے کہے مسلمانوں پر پانی کی وسعت کرے امام بہ کی فرماتے ہیں میں وہ رکا یعنی وہ پرچی لے کر جس میں یوں سمجھے کہ ایک سرکار صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم کا پیغام مبارک بھی تھا استاد حاکم کے پاس لے کر گیا تو انہوں نے اپنے دروازے پر ایک پانی کی سبیل بنانے کا حکم اس شاید فرمایا کہ میرے دروازے وہ پانی کی سبیل بنا دو اور جب وہ بن گئی تو پھر اس کو پانی بھی بھروایا اور اس کو ٹھنڈا کرنے کے برف بھی ڈلوائی اور لوگوں نے اس میں سے پانی پینا شروع کر دیا جب پانی پینا اس میں سے شروع کیا تو لکھتے ہیں کہ ایک ہفتہ بھی ابھی نہیں گزرا تھا کہ شفا ظاہر ہونی شروع ہو گئی یعنی وہ چہرے کے فورے جو سال بھر تک اس سے افاقہ نہیں ہوا اور علاج بھی کروائے مگر علاج میں بھی فرق نہ آیا تو وہ جو ایک ہفتے کے اندر جب لوگوں نے اسے پانی پینا شروع کیا تو شفا ظاہر ہونی شروع ہو گئی اور چہرے جو مطلب پہلے سے جو مطلب جو فوروں سے پہلے جو چہرہ تھا اس سے زیادہ حسین اور اس سے زیادہ عمدہ چہرہ آپ کا مطلب کہ وہ بن گیا اور جب لوگوں نے اسے پانی پیا تو اس سے آپ کو شفا نصیب ہوئی اور اس کے بعد اب برسوں مکیدے حیات رہے تو یہ جو لوگوں کو کھلانا پلانا ان کے ساتھ اس انداز سے رہنا اس کا بہت سواب ہے عموماً ماہ رمضان و مبارک میں اکثر لوگوں کا اس طرح رجحان بڑھتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فواب کی نیت وہ ضروری ہے کہ نیت المومن خیر و من عمل ہی ہے مسلمان کی جو نیت ہوتی ہے نا وہ اس کی عمل سے بہتر ہوتی ہے اور نیت اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے تو اب ہم کسی کی اس طرح مدد کرنے جا رہے ہیں کسی کی غم خواری کرنے جا رہے ہیں کسی کا پیٹ بھرنے جا رہے ہیں کسی کی بھوک و پیاس مٹانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ میں یہ کام اول تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں لوگ عموماً یہ افطار کا انتظام کرتے ہیں سڑکوں کے اوپر اور غالباً شاید اگر میں پاکستان ہی کی خالی بات کروں تو دنیا بھر میں ہم جانے کہاں کا انتظام ہوتا ہوگا اور دنیا میں کہاں کا کس کس انداز سے لوگوں کو کھلایا پلایا جاتا ہوگا بالخصوص افطار کے وقت اور شہری کے وقت بھی لوگوں کی غمخواری اور مدد کرنے کا رجحان ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے کہ یہ جو سب کچھ ہوتا ہے اس میں اچھی اچھی ہونی چاہیے جہاں مسلمان جمع ہو کر کھانا کھاتے ہیں اور اس اس میں برکت بھی بہت ہے جی مل کر کھانا کھانے میں برکت بہت ہے کہ یہ ہے نا کہ حدیث پاک میں ہے کہ مل کر کھاؤ جدا نہ ہو کہ برکت جماط کے ساتھ ہے اور ایک اور حدیث میں ہے کہ برکت تین چیزوں میں ہے مسلمانوں کے میں فرید اور تعم سحری یعنی سحری میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی ہے ایک اور حدیث میں جمعہ ہو کر کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا نام لو تمہارے لیے اسی میں برکت رکھی گئی ہے اچھا اب میں اپنے اندازے سے سرچ کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو نوٹ کریں کس کو اس کو نوٹ کریں کہ آج آپ جیسا بھی آپ افطار پہ جب بیٹھے ہیں تو ایک میں ایک ایسے ہی اپنے طور پر اپنے ذہن سرچ کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا آپ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے اختلاف رائے کریں اب جیسے کہ آپ اس سے دفتر خان پر بیٹھے ہوئے کھانا کھاتے ہیں مغرب اور شہری میں عموماً گھر والے جمع ہو کر کھاتے ہیں اور نارملی طور پر لوگ جمع ہو کر نہیں کھاتے بعض اوقات کوئی کتنے بجے کھا رہا ہے کوئی کتنے بجے کھا رہا ہے کوئی الگ کھا رہا ہے کوئی کیا کھا رہا ہے ہمارے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کھانے میں عموماً ہم برکت محسوس نہیں کرتے مگر کیا یہ ہے کہ ہمیں ہمارے ہم افطار کے دسترخوان میں برکت نظر آتی ہے دیکھیے برکت ہے نا یہ تھوڑے میں اللہ تعالی زیادہ مطلب جس جو سمجھے اس کو مثال کے تھوڑے لوگ ز... تھوڑا کھانا زیادہ کو کیفایت کر جائے گا اور بعض اوقات جب برکت چلی جاتی ہے نا تو بہت زیادہ چیز بھی ہے نا وہ تھوڑوں کو بھی کیفایت نہیں کرتے مجھے اس کا جواب ضرور دیجیے گا یہ ٹیلی فون نمبر آپ آہ آہ نوٹ کر لیں اور اگر واقعی اگر آپ کا اتفاق ہے میری بات سے تو ضرور ریسیور اٹھائیے گا اور کال کر کے مجھے بتائے گا اس سلسلے کے آخر میں پانچ دس منٹ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی کچھ نہ کچھ کالس لی جائے آپ کے جو بھی جذبات تاثرات محسوسات ہیں یا کوئی ایک ایسا, ایسا, ایسا, ایسا سوال ہے لیکن میں عالم دین نہیں ہوں میں عالم نہیں ہوں اس سے فکی سوال وغیرہ میں احتیاط کیجیے گا آپ نے امیل سنت کو بھی دیکھا ہوگا حالانکہ ماشاءاللہ بہت اچھا عالم ہے لیکن جب تک کوئی مفتی یا دار وفتا کے سامنے ساتھ نہیں ہوتے جب آپ دینے میں احتیاط کرتے ہیں ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے اللہ مجھے بھی احتیاط کرنے کی توفیق عطا تاف فرمائے اس کے علاوہ اور بھی کوئی ایسا سوالات آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں مگر ٹائم کم ہوتا ہے میرے پاس اور آخری پانچ دس منٹ میں ہی میں کوشش کی کہ اگر ہمارے کوئی ناظرین ہم ٹیلی فون کے ذریعے کوئی اپنا پیغام ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہوں یا مجھ سے مجھے کوئی مشورہ دینا چاہتے ہوں یا سلسلے کے متعلق کوئی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا تو ضرور آپ کیجیے مگر یہ جو میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ کیا سہری کے کھانے میں اور افطار کے کھانے میں عام دنوں کے مقابلے میں آپ نے برکت محسوس کی تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ برکت آپ محسوس کر رہے ہوں وہ برکت جمع ہو کر کھانا کھانے میں بھی ہو مل کر کھانا کھانے میں بھی ہو اس کو نوٹ کر لیجئے گا البتہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مطلب کہ بعض لوگ جمع ہو کر کھاتے ہیں تو اس طرح لوگ جمع کر کھائیں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے لوگوں کو پانی پلایا جاتا ہے تو اچھی اچھی نیتیں کر لی ہیں اچ... ثاب بڑھ جائے گا آپ جتنی اچھی نیتیں کریں گے اتنا ثباب بڑھتا چلا جائے گا آپ نے گھر میں کو اچھا سا کھانا پکا ہے اور کھانا پک کر آپ نے اپنے کسی پڑوسی کے گھر میں دیا تو یا والدین کے گھر پہ بھجوا دیا بھائی کے گھر پہ بھجوا دیا بہن کے گھر پہ بھجوا دیا ازیب رشتے داروں کے گھر پہ بھجوا دیا تو جب آپ کی وہ چیز کسی کے گھر میں جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو برا تو نہیں لگے گا نا کہ اٹھا کر اس نے کھانا بھیج دیا اور وہ ناراض ہو جائے گا اور فون کر کے کہے گا بے شرم ہو گئے ہو تو وہ سمجھ نہیں آتی ہم کو کھانا بھیج دیا کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا یعنی آپ جب کسی کے ساتھ اس طرح کا انداز اختیار کریں گے تو اس کے دل میں جگہ بنے گی بلکہ اس کے گھر میں خوشی داخل ہوگی اس کے گھر والے خوشی ہو خوش ہوں گے کہ ماشاءاللہ اللہ ہمارے پڑوسی کتنے اچھے ہیں یا میرا بھائی کتنا اچھا ہے میری بہن کتنی اچھی ہے ہمارے یہ فلاں کتنے اچھے ہیں میرے بچے کتنے اچھے ہیں کہ ایسے موقع پر انہوں نے خیال کیا دیکھیں گھر میں خوشی داخل کرنے کے حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں اس وقت جنت میں لے جانے والی اعمال کتاب ہے اس میں یہ حدیث پاک میں نے پڑھی تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نشاد فرمایا جس نے مسلمانوں کے کسی گھر میں خوشی داخل کی اللہ اجز وجل اس کے لیے جنت سے کم کسی سوا پر راضی نہ ہوگا مجھے بھی بات کرتے کرتے آپ سے سہری بھی یاد آئی یعنی عموماً اسٹار کے بعد ہم ہاں ترکی بنا لیتے ہیں جانے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہوں گے جن کو پروپر سہری بھی پتہ نہیں ملتی ہوگی یا نہیں ملتی ہوگی شہری میں بھی تھوڑا غور کر لیجیے کہ غریب غربت بہت ہے ہمارے یہاں یہی میں آپ کو مشورہ دوں گا اسپیشلی اگر وہ اسلامی بھائی اور مدنی چینل پر ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے وسقید دی ہے کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں اور ہیں کھاتے پیتے لوگ ایسا نہیں کہ کوئی مطم نہیں ہوتے تو پلیز کچھ اپنا ہاتھ کھولے اور غریبوں کی ناداروں کی مسکینوں کی زکوٰۃ کے علاوہ مدد کریں زکات تو آپ نے دینی دینی ہے تو فرض ہے نہیں دیں گے تو کہاں جائیں گے اللہ نہ کرے اگر بغیر زکوۃ دیے مر گئے اللہ ناراض ہوا اس کے حبیب روٹ گئے قیامت کے دین مرنے کے بعد اس کا عذاب ہے علامان الحفیظ تو وہ فرض ہے زکوٰۃ تو وہ تو دینی دینی ہے لیکن اس کے علاوہ نفلی صدقات وغیرہ کے حوالے سے کیونکہ یہ بھی نفلی صدقات تھا گھر میں بھی دیں یہ نہیں گھر میں بھی دینا گھر میں کھلانا گھر میں پلانا گھر والوں پر خرچ کرنا اس کی بھی ایک اپنی برکت اس کی بھی اپنی بہار ہے صرف ایسا نہیں کہ باہر ہی صرف معاملہ رہتا ہے جی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وَََََََََََ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص فواب کی نیت سے اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے ایک اور ديت ouais سنیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالى على ولى وسلم نے ارشاد فرمایا جو پاک دامنی چاہتے ہو اپنے آپ پر کچھ خرچ کرے جو پاک دامنی چاہتے ہوئے اپنے آپ پر کچھ خرچ کرے تو یہ اس کے لیے صدقہ اور جو اپنے بیوی بچوں اور گھر والوں پر خرچ کرے تو یہ بھی صدقہ ہے ایک اور حدیث سنیے جو کچھ تم خود کو جو کچھ تو خود کو کھلائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے اور جو کچھ تو اپنی بیوی کو کھلائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے اور جو کچھ تو اپنے خادی کو کھلائے وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے تو گھر والوں کے ساتھ, ساتھ گھر, والے گھر والے ہو گئے آپ کے مطلب دیگر جو لوگ جو میں نے ابھی حدیث صاحب کے سامنے جس طرح بیان کی ہیں تو ان سب میں ثواب کی نیت کرے اور مسلمانوں کو کا دل خوش کرنے کی بھی اس میں نیت کرے ساتھ ایک اور حدیث سنیے جو اپنے مسلمان بھائی سے اس کی پسندیدہ حالت میں ملے اللہ تعالیٰ خیامت کے روز اسے خوش کر دے گا ایک اور حدیث سنیے مومین کے دل میں خوشی داخل کرنا سب سے افضل عمل ہے خواہ اس کی ستر پوشی کرنے کے لیے کپڑے پینا ہے یا اس کی بھوک دور کرنے کے لیے اسے شکم سیر کر دے یعنی اس کا پیٹ بھر دے یا اس کی کوئی حاجت پوری کرے تو کھانا کھلانے کے حوالے سے اس کو کپڑے دینے کے حوالے سے اس کی حاجت پوری کرنے کے حوالے سے آپ نے یہ چند روایتیں میں نے آپ کو جنت میں لے جانے والے اعمال سے بیان کی ہیں چند روایتیں سنی اس کے بعد میں ان اللہ تعالی مزید جو کچھ عرض کرنا جو مراد ہے میری مقصد ہے انشاءاللہ شاء اس طرح بھی آتا ہوں اسی طرح اسلامی بھائیوں کے گھروں پر مہمان آتے ہیں تو مہمان اپنا رش لے کر آتا ہے اور کھلانے والوں کے گناہ لے کر جاتا ہے ان کے گناہ مٹا دیتا ہے تو یوں کھلانے پلانے کے حوالے سے دسترخوان وسعت کے حوالے سے یعنی ایک اور حدیث سنیے جب تک تم میں سے کسی کا دسترخوان بچھا رہتا ہے اتنی دیر تک فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں ایک اور حدیث سُنیے جس گھر میں لوگوں کو کھانا کھلایا جائے خیر و برکت اس گھر کی طرف اس سے بھی زیادہ جلدی پہنچتی ہے جتنی جلد چھری اونٹ کے کوہان کی طرف تو یہ روایتیں جو کھلانے پلانے کے حوالے سے ہیں مہمان آنے کے حوالے سے ہیں اور مل کر کھانا کھانے کے حوالے سے ہیں اور اس میں میں نے سب شامل کرنے کی کوشش کی ہے جو بھی کپڑا دینا ہے یا آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے ان کی جس طریقے سے بھی حاجت پوری کرنی ہیں تو اس میں اب یہ دیکھیے یہ حدیثیں جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں ان میں اچھی اچھی نیتیں کریں سب سے پہلی نیت ہوتی ہے اخلاص کہ میرے میرا اعلیٰ امام علیہ سنت نے بھی اس موقع پر ہمیں جو کچھ مدنی پھول عطا فرمائے کہ چند باتوں کا یہاں پر بڑا لحاظ रखना ہوتا ہے آپ جو بھی مدد کر رہے ہیں لوگوں کی چاہے آپ زکوٰۃ کے ذریعے آپ جو بھی مدد کر رہے ہیں لوگوں کی کسی بھی طرح کی غمخواری کر رہے ہیں ان کی دلجوئی کر رہے ہیں ان کا دل خوش کر رہے ہیں آپ افطار دے رہے ہیں آپ کسی کو سحری دے رہے ہیں کپڑے عموماً لوگ نکالتے ہیں لیکن دیکھیے اس میں بھی غور کیجیے کہ ایسی چیز دیں جو مناسب ہو بالکل مطلب گٹیا قسم کی چیزیں دینے کے معاملے میں بھی آپ سو دفعہ غور کر لیجیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے دل بڑا رکھیں وہ دل میں ذہن میں قل میں وسقت پیدا کریں دیں اللہ تعالیٰ طا کرے گا دیں اللہ تعالیٰ طا کرے, کرے گا ان اللہ تعالیٰ آپ کا کہیں بھی نہیں جائے گا کچھ نہیں گھٹے گا بلکہ آپ کے رسک میں آپ کے مال میں آپ کے گھر بار میں بہت زیادہ برکت ہوگی آپ کے رسک میں برکت ہوگی آپ کی عمر میں برکت ہوگی بری موت سے بچنے کی صورت پیدا ہوگی اس میں, میں بار بار بار افکت خصوص اپنے والدین کی طرف دیکھیں اپنے بھائی کی طرف دیکھیں اپنی بہن کی طرف دیکھیں اپنے دیگر قریبی رشتہ داروں کی طرف دیکھیں آپ اپنے پڑوسیوں کی طرف دیکھیے کہ کوئی تکلیف میں نہ ہو پلیز تھوڑا سا فارورڈ آئیے تھوڑا سا آئیے آئیے غور کرنے کی کوشش کیجئے صرف اپنی دنیا میں مت رہیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی برکتیں دی ہیں بڑی ان میں اتفاق اور پیار اور محبت کے حوالے سے آیتیں روایتیں بیان کی گئی ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے یہ ماہ رمضان یہ پیارا پیارا مہینہ ہمارے اندر واقعی یہ غم کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم بھوک اور پیاس میں بھوک اور پیاسوں کی کیفیت کو محسوس کرنے کی کوشش کریں ہم نے گھر کے لیے اپنے بچوں کے لیے کپڑے لیے ہیں کوشش کریں کہ کوئی اور غریب آدمی بھی اچھی طریقے سے رمضان گزار سکے اور اس کے بھی یہاں مطلب کہ کپڑے وغیرہ کا انتظام ہو سکے تھوڑا سا اپنے جیب کو حرکت دیجیے بک ذریعے یعنی آ... تنگ دستی سے ڈرتے ہیں کم ہو جائے گا سے ڈرتے ہیں یہ تو شیطان کی شرارت ہوتی ہے یعنی اس قدر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ہے کہ وہ سواب پر انسان مطلب کہاں کہاں آنکھ بند کرے گا چنہیں سوباب کا ڈھیر لگا ہوا ہے مگر شیطان آ کر پھر ایک بار دن میں ڈالتا ہے کہ تو تندرست ہو جائے گا تو غریب ہو جائے گا تیرے پیسے کم ہو جائیں گے جب ایسا نہیں ہے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں آپ کے پیسے کہیں نہیں جاتے اللہ کی رحمت سے آپ کے مال میں آپ کے رسک میں آپ کی غذا میں آپ کی خوراک میں آپ کے دسترخوان میں آپ کی عمر میں آپ کے گھر بار میں آپ کو بے حد برکت ہوگی اور مسلمانوں کے آپس میں برکت ہوگی جو جتمائی طور پر کھاتے ہیں یا مل کر کھاتے ہیں میں نے سڑکوں پر پاس وقت پہلے دیکھا ہے فٹ پاتھوں پر لوگ دسترخوان لگا دیتے ہیں اور لوگ ویگنوں سے اتر اتر کر کر کے کھانا کھاتے ہیں ویگن والے رک جاتے ہیں رقشے والے رک جاتے ہیں گاڑیاں والے رک جاتے ہیں لوگ کھڑے ہیں ان کے لیے فروٹیں کھلا رہے ہیں بہت احتمام کرتے ہیں مسلمان اور دنیا میں بہت ساری مقامات پر اہتمام ہو رہا ہوتا ہے مساجد میں اہتمام ہو رہا ہوتا ہے افطار کے وقت پر اہتمام ہو رہا ہوتا ہے شہری کے وقت اہتمام ہو رہا ہوتا ہے اور یہ روٹین ہماری صرف رمضان و مبارک ہی میں نہیں ہونی چاہیے پورا سال ہم کھلانے پلانے میں کپڑے پہنانے میں کسی کے گھر میں کسی کو چھت دینے میں ہر معاملے میں ہم لوگوں کی مدد پر تیار رہیں لوگوں کی خیر خواہ کرتے رہیں غمخواری کرتے رہیں لیکن ان تمام چیزوں میں جہاں جہاں پر احتیاطیں ضروری ہیں آئیے میں آپ کو کچھ ضروری باتیں ارج کر دیتا ہوں تاکہ ہماری گھر کی دعوت ہو یا ہم باہر کھلائیں کسی کی کمخواری کریں کسی کے ساتھ اچھا اس طرح برتاؤ کریں تو ان تن چیزوں کو ملحوظ رکھنا یہ بہت ضروری ہے جو ہمارے آپ کا اعلیٰ امام علیہ سنت نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے تو اس کو بڑے غور سے سنیے گا آپ تو کھا چکے ہو گے نا بھائی آپ میرا خیال ہے اب آپ کھا چکے ہو گے اور جو بھی آپ تسلی کے ساتھ اور سنیے اچھا آپ کھا بھی رہے ہیں تو پھر کھاتے کھاتے بھی سن لیجئے لیکن پلیز توجہ اگر ان مدنی پھولوں پر رکھیں گے تو جو کچھ آپ کر رہے ہیں رب کی رحمت سے آپ کو بہت ثباب ملے گا جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں آئیے میں آپ کو کچھ مدنی پھول ارض کرتا ہوں کہ ان چیزوں کا ملخصوص آپ کو لحاظ رکھنا ہے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے نیت کی درستی ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے کہ آدمی جیسی نیت ہوتی ہے ویسا ہی پھل پاتا ہے نیک کام کیا اور نیت بری تو وہ کچھ کام کا نہیں تو لازم کے ریا یا ناموری وغیرہ جو برے مقاصد ہوتے ہیں ان سے مکمل طور پر دور رہے ورنہ نفع تو بڑی دور کی بات ہے اس کو وہ نقصان کا سزاوار ہوگا اس کو نقصان پہنچے گا تو دو تین باتیں جو سامنے آئیں کہ جو ہم کچھ کر رہے ہیں اس میں اول ریا کاری نہیں ہو دکھاوا نہیں ہو خدے جانے شوہرت الب ہی نہیں ہو اس لیے یہ کام کرنا کہ لوگ مطلب کہ لوگوں کے دلوں میں میری عزت بیٹھے اور میں اپنی اس عمل کے ذریعے اس نیکی کو لوگوں کے سامنے دکھا کر ان سے مال بٹوروں اور یا ان کی تعریف سنوں یا مطلب اس طرح کی نیت فاصیدہ جو ہوتی ہے یعنی بری بری نیت ہے نا یہ پڑھائی اللہ کی اضا کے لے کرنا نا ہم اب دے رہے ہیں اب دے کر آپ اللہ کی اللہ تعالی کی بارگاہ سے ملنے والے پر نظر رکھیں نا لوگوں لوگوں کی آواز آنے سے کیا ہوگا کھڑے ہو جانا اور یوں مطلب کہ تھوڑا سا وٹ کے ساتھ لوگ ارے واہ ارے او بھائی کمال کر دیا بھائی تم نے تو یہ کر دیا تم نے وہ کر دیا اب نے پھولے پھولے پھڑتے گڑے کی طرف پھولتے چلے جا رہے ہیں تو اب کوئی بلفت آ کر یوں اچھی بات ہے تعریف کر دیتا ہے اوکے بٹ کیا ہم نے تعریف چاہنے کے لیے کام کیا یا کس کے لیے آپ نے کسی کی مدد کی ہے کل میں نے اس کچھ مدنی پھول ارض کیے تھے تو ریا کاری اور نام ورن یعنی شہرت طلبی کی میری شہرتوں میں مشہور ہوں کہ جناب میں یوں میں یوں میں یوں اس طرح کی دیگر جو بری نیتیں ہوتی ہیں وہ ہرگز ہرگز اس عملے خیر میں داخل نہ ہوں ورنہ اعلی حضرت امام علیہ سلم فرماتے ہیں کہ فائدہ تو دور کی بات ہے فائدہ تو بڑی دور کی بات ہے نقصان ہونے کا مطلب اس کو اندیش آئے گا اس کو نقصان پہنچے گا اسی طرح بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں تو اس طرح کی وہ لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور واقعی صدقہ دینے سے بلا ٹل جاتی ہیں بلایں مصیبتیں پریشانیاں ٹلتی ہیں آرا تو فرماتے ہیں کہ صرف اپنے سر سے بلا ٹالنے کی نیت نہ کریں کہ جس نیک کام میں چند طرح کے اچھے مقاصد ہوں اور آدمی ان میں ایک ہی کی نیت کرے تو اسی لائق پھل کا مستحق ہوگا کہ ہر شخص کو وہی حاصل ہوگا جس کی وہ نیت کرے اب بڑا پیارا مدنی فلاح حضرت امام علیہ سنت کا ہے جب کام کچھ بڑھتا نہیں جب کام کچھ بڑھتا نہیں صرف نیت کا لینے میں ایک کام کے دس ہو جاتے ہیں تو ایک ہی نیت کرنا کیسی حماقت اور بلا وجہ اپنا نقصان ہے ماں سمجھ میں آنے والی ہے بڑی عقل میں آنے والی بات ہے ڈیو جی ٹو لوجک اگر آپ اگر اس پر غور کیجئے تو کہ مطلب ایک اچھا کام آپ کرنے جا رہے ہیں اور اس اچھے کام میں بہت سارے دیگر مقاصد شامل ہو سکتے ہیں تو صرف ایک ہی نیت کرنے کا کیا جواز بنتا ہے جیسے آپ مسجد میں جا رہے ہیں جماعت سے نماز پڑھنے جا رہے ہیں لیکن اس میں بہت سارے اور اچھے مقاصد آ سکتے ہیں کہ میں جماعت سے نماز پڑھنے مسجد میں جا رہا ہوں جیسے ابھی عشاء پڑھنے کے لیے آپ جائیں گے تو ابھی سے جیسے میں چند آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ میں مسجد میں جماعت ادا جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاؤں گا اور مسلمانوں کو سلام کروں گا دوسری نیت جو سلام کرے گا جواب دوں گا تیسری نیت مسجد میں داخل ہوتے ہو سیدھا باؤں داخل مسجد کروں گا چوتھی نیت اور دعا پڑھوں گا مسجد میں داخل ہونے کی پانچ نیت جب باہر نکلوں گا تو الٹا پاؤں پہلے مسجد سے باہر نکالوں گا سنت پر عمل کرتے ہیں چھٹی نیت مسجد سے باہر نکلنے کی دعا پڑوں گا یہ ساتویں نیت جو غمخوا ہے جو غمزدہ ملے گا اس کی غمخواری کروں گا جنازہ آیا تو جنازہ ادا کروں گا اقامت کا جواب دوں گا اذان کا جواب دوں گا اگر और دینے کی شادت نسل ہوئی تو اقامت بھی دوں گا اور نہ جانے تلاوت नियत करूंगा فکر में जाकर अब اور کہ آپ گھر سے چلے ایک نیت کے ساتھ کہ میں سے نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں لیکن اگر ساتھ ہی ساتھ بارہ نیتیں کر لیتے ہیں تو پہلے ایک نیت کی تھی ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہو رہا ہے ایک قدم پر ایک نیکی مل رہی ہے اب اپنے بارہ نیتیں کر لیں اب ایک قدم بارہ قدم ہو گئے کہ ہر قدم پر بارہ نیکیاں مل رہی دوسرے قدم بارہ گناہ معاف ہو رہے ہیں یہاں اب اب آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ حضرت امام نے سنت کا یہ مدنی پھول اب آپ غور سے سنیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نیک کام میں چند طرح کے اچھے مقاصد ہوں اور آدمی ان میں ایک ہی کی نیت کرے تو اسی لائک سمرا یعنی اسی کے مطابق اس کو پھل ملے گا کہ جناب اتنی نیت کیجیے تم لے لو اور پھر حدیث سے پگ نکل گی ہر شخص کو وہی حاصل ہوگا جس کی وہ نیت کرے اب آرام فرماتے ہیں کہ جب کام کچھ بڑھتا نہیں ہے اب آپ نے کچھ سر نیت بڑھا لینی ہیں جب کام کچھ بڑھتا نہیں سر نیت کر لینے میں ایک کام کے دس ہو جاتے ہیں تو ایک ہی نیت کرنا کیسی ایک ہی نیت کرنا کیسی ہم تو بلا وجہ اپنا نقصان ہے کہ میں یہ دوں گا تو مجھ سے بلا ٹلے گی میں یہ دوں گا اللہ کی رضا ملے گی میں یہ دوں گا تو اس حدیث پاک پر عمل کر رہا ہوں میں اس کو دوں گا تو اس کی دلجوئی کر رہا ہوں میں یہ دوں گا تو اس کی غمخواری کر رہا ہوں اس طرح کی بہت ساری اچھی اچھی نیتیں آپ کر سکتے ہیں تو نیتوں کے متعلق ضرور بھی ضرور اس پر غور کیجیے امیر سنت اپنے مدری مذاکروں میں اور دیگر مواقع پر بار بارہ ہمیں نیتوں کے متعلق ذہن دیتے ہیں آپ جب بھی سلسلے میں بیٹھیں اچھی اچھی نیتیں کر کے بیٹھیں ابھی جیسے اسلامی بہنیں افطار پکاتی ہیں پورا دن آپ کام میں لگتی ہیں اچھی اچھی نیتیں کریں گھر والوں کی خیر خیر کی نیت وہ دل جوئی کی نیت اور صحت مند کھانا بنانے میں کہ ان کی صحت اچھی ہوگی تو عبادت و قوت حاصل کر سکیں گے یہ نیت کم کھانا ہے تو کم کھانے میں بھی اچھی اچھی نیت ہے کریں کہ کم کھاؤں گا تو عبادت و قوت حاصل کر سکوں گا تو بہت ساری نیت اب شہری میں اٹھتی ہیں آپ بہت مشقت آپ کو ہوتی ہوگی تو یہ نیت رات کو سو رہی ہیں تو یہ یا اسلامی بھائی اسلام ہیں جو بھی آپ رات کو سو رہے ہیں تو نیت کر لیجیے کہ عبادت و قوت پانے کے لیے سو رہا ہوں تو سونا بھی عبادت ہو جائے گا تحجد ادا کرنے کے لیے سو رہا ہوں کہ عشا کی نماز پڑھ لی اور عشا کی نماز پڑھنے کے بعد اب آپ نے یہ نیت کر کے سو جائیں مدی مذاکرہ وغیرہ اگر دیکھیں مدینہ مدینہ اللہ کرے گا مدنی مذاکرہ روزانہ رات جو کے بعد ہوتا ہے مدی مذاکرہ دیکھیں کچھ لمحے کی لگے نیند آ جائے تو آنکھ لگا لیں تو جو تحجد کی نیت کرتا ہے کہ میں تحجد ادا کروں گا اور اس کی آنکھ نہ کھلی یعنی تحجد ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عشا کے فرض کے بعد کچھ لمحے کے لیے سو جائے نیند کر لے یہ ضروری ہے تو یہ ہے تاجد اس کے بعد تحجد کا وقت شروع ہو گیا اب تحجد کی نماز پڑھ سکتے کم از کم دو رکھ رکھتے ہیں اب آپ نے نیت کی کہ میں تحجد کی نماز پڑھوں گا آپ کی آنکھ نہیں کھلی اور آپ نہ پڑھ سکے حدیث سے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تحجد کا عطا فرما دے گا اس کی نیت تھی نا اور اس کی نیت اس کو فدخا کر دی جائے گی نیت ہے کرنے کی اللہ مجھے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آپ کی کالز بھی آ گئی ہیں اب مزید یہ کہ اپنے مالوں کی پاکی میں حد درجہ کی کوشش بجا لائیں جو اس کام میں خرچ کرتے ہیں کہ اس کام میں پاک ہی مال لگایا جائے کہ اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے ناپاک مال والوں کو یہ رونا کیا تھوڑا ہے کہ ان کا صدقہ خیرات فاتحہ نیاز کچھ قبول نہیں کتنی خوبصورت بات ہے تو اپنے پاک مال سے ویسے حرام مال سے توبہ کر لیجئے اگر آپ رشوت کے ذریعے سوت کے ذریعے جھوٹ کے ذریعے ملاوٹ کے ذریعے دیگر گناہوں کے ذریعے اگر آپ کا ذرائع آمدنی آپ کما کر گھر میں لاتے ہیں پلیز ایک آپس سے بیٹھ کر کے خوبصورت سمدنی مشورہ کر کے اس حرام روزی سے جان چھوڑائیں حرام روزی سے نہ گھر آباد ہوتا ہے نہ گھر میں برکت ملتی ہے نہ کھانے میں برکت ملتی ہے لڑائی جھگڑے نہ اتفاقیاں آپ کے گھر میں اگر نہ اتفاقی ہے ن تو نہیں آپ کے گھر میں اگر نہ اتفاقی ہے نہیں بن رہی خان پہ بھی لڑ رہے ہوں نہیں کر رہے یار کیوں نہ اتفاق ہے اولاد میں یا آپ میں یا آپ کے بچوں کے امی میں نہ اتفاقی ہے بیٹھ کے سارا چھوڑ کے بیٹھے یار ہم کیوں لڑ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا ذریعہ اس کا سبب کو ذرائع آمدنی ہو کہ ہمارے گھر میں جو مال آ رہا ہے وہ مال حرام کا ہے ہمارے آپس سے محبت پیار اتفاق یا ہمارے گھر میں کوئی گناہ ہو رہے ہیں اس کو غور کر لیجیے نا ہو سکتا ہے اس سے محمد آپ کے دل میں آپ کے گھر میں آپ کے گھرانے میں آ جائے اور گھر امن کا گھیوارا بن جائے اسی طرح جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں پاک مال سے کریں پاک مال سے کریں حلال کمائی سے کریں سواب ملے نا اب جو یوں جنرلی طور جب لوگ کھانا کھلاتے ہیں عام طور پر تو آراض فرماتے ہیں کہ خبردار ہرگیز ایسا نہ کرے کہ کھاتے پیتوں کو بلائیں موتا جو کو چھوڑیں کہ زیادہ مستحق تو وہی ہیں اور انہیں اس کی حاجت ہے تو ان کا چھوڑنا انہیں ایزا دینا یعنی ان کو تکلیف دینا اور دل دکھانا ہے مسلمانوں کی دل شکنی معاذ اللہ وہ بلائے عظیم ہے کہ سارے عمل کو خاک کر دے گی ایسے کھانے کو حصور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے بتر کھانا فرمایا کہ پیٹ بھرے بلائے جائیں جنہیں پرواہ نہیں اور کے چھوڑ دیے جائیں جو آنا چاہتے ہیں سیٹ صاحب آئیے جی جی سیٹ صاحب آئیے آئی آئی ارے جگا دے جگا دے سیٹ صاحب ارے نہیں نہیں آپ باہر غریبوں کو بگائے فقیروں کو بگائے جو مستحق ہیں اور پیٹ بھروں کو لائیں میں نہیں کہ ان کو بھی دلیل کرے نہیں کسی کو بھی ذلیل نہ کرے نا ہر ایک کو اس کے مقام و مرتبے کے مطابق عزت دیجئے مقام دیجئے اور سماپ کے لیے کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں تو یوں اس انداز سے کھانا کھلائیں کہ سب کو خوشی بلکہ آگے اعلیٰ امام رسند نے جو کچھ ارشاد فرمایا غور کیجئے کہ فکرا کے آئیں جو عمومی طور پر جو آم طور پہ لوگ جو کھلاتے پلاتے ہیں ثواب کی نیت سے عام طور پر لنگر وغیرہ بھی کرتے ہیں کہ فکرا کے آئیں ان کی مدارت اور خاطرداری میں پوری کوشش کریں یعنی ان کی وہ کہتے ہیں کہ وہ خاطر و مدارت آئیے آئیے آئیے ارے آئیے آئیے بیٹھے بیٹھے بیٹھے بیٹھیے ارے آپ آپ آپ آپ بھی بھی بیٹھی عزت وقار کے ساتھ فکرا کو بلائیے بٹھائیے اور ساتھ عداد عدادت فرماتے کہ ایسا کریں پھر اپنا احسان ان پر نہ رکھیں کہ میں آپ کے یہ عزت دے رہا ہوں تو میں کوئی اب باپ پر احسان کر رہا ہوں نہیں نہیں آلادت فرما فرما دادا ان پر احسان نہ رکھیں بلکہ آنے میں ان کا احسان اپنے اوپر جانے کہ وہ اپنا رسک کھاتے اور تمہارے گناہ مٹاتے ہیں ہائے ہائے کیسی خوبصورت بات کی میرے عالد رت میں اٹھانے بٹھانے بلانے کھلانے کسی بات میں برتاؤ ایسا نہ کرے جس سے ان کا دل دکھے احسان رکھنے ایزا دینے سے صدقہ بالکل کارن چلا جاتا ہے یعنی باتل ہو جاتا ہے اور بھی بہت سارے مگنی پھول ہیں لیکن ظاہر ہے میرے پاس وقت اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے اب کی کولے بھی آ رہی ہیں البتہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے گھر والوں پر رسکی حلال سے ان کی یہ بھی لایا کریں آ, کچھ نہ کچھ افطار کے بعد سہری کا بھی اچھا انتظام ہو عام طور پر بھی کچھ نہ کچھ گھر والوں کو کھلایا کریں پلایا کریں بیوی بچوں پر خرچ کریں ماں باپ پر خرچ کریں بھائی بہنوں پر خرچ کریں رشتہ داروں پر عزیز عقاری پر خرچ کریں اب غریب بھی ہیں تو کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ دو چار چیزیں سلائیں اور لاتے بھی ہیں مگر نیت اچھی ہونی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں رسک کے حلال سے کریں پاک مال سے کریں عام طور پر جو مسلمانوں کو کھلاتے پلاتے نیاز نظر اور لنگر وغیرہ کرتے ہیں وہ بالخصوص ان بدنی پھولوں پر توجہ رکھیں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں ثواب کمانے کے لیے کریں اس کے حلال سے کریں ایزا نہ دیں تکلیف نہ دیں چھوٹا آئے بڑا آئے امیر آئے غریب آئے جیسا بھی شخص آئے اس کے مقام مرتبے کے مطابق اس کو شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے مصلیت مس، شرعی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ساتھ برتاؤ کریں شروع کریں انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا کال سنا دیجیے اور ماپا کی اجارت بھی کروا دیجیے محمد اظہر اتاری اسلام آباد جی الیون مرکز فضان مدینہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ایسا ماشاءاللہ بھی جو آپ نے برکت والی روایت کا تذکرہ فرمایا واقعتاً اس کا بہت زیادہ احساس شہری افطاری میں ہوتا ہے بلکہ ہمارے یہاں یہاں پر تیس روزہ احتکاف بھی جو ہے اس میں جو پکانے والے لوگ ہیں اور مختلف جگہوں پر بھی کچھ لوگوں سے پچھلے سالوں میں بھی جیسے کچھ لوگ اشکن رسول شہری افطاری میں معاونت کرتے ہیں خیر خائی کے لیے آتے ہیں وہ لوگ جو پکانے کا کام کرتے ہیں یا ایسے کیٹرنگ کا کام کرتے ہیں ان لوگوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ جو یہاں پر شہری افطاری وغیرہ میں کھانا پکتا ہے جتنے افراد کے لیے اب بارات وغیرہ میں یا دیگر فنکشنز وغیرہ میں اتنے ہی افراد کے لیے پکانے میں اور اس طرح کے کھانے میں اور دیگر جو ہے وہ اہتمام ہیں یا ویسے جو گھروں میں یوز ہوتا ہے راشن وغیرہ اکیلے اکیلے میں جیسے انسان کھاتے ہیں تو اس حوالے سے اور اس میں سیر افطاری کے کھانے میں اس کی برکتوں میں بہت زیادہ الحمدللہ للہ یہ واضح فرق محسوس ہوتا ہے اور واقعی مل کر کھانا کھانے میں ایک خصوصی قسم کی ایک یوں سمجھیں کے تسکین قلبی بھی ملتی ہے اور ایک اطمینان کی کیفیت سی محسوس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دے اپنے بہت اچھے مدنی پھول یہ مدنی پھولوں کی مہک کا سلسلہ لے کر اب چلے ہیں اللہ تعالی مزید برکتیں دے اور بہت آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں یہ کر بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے جنہوں نے اس کے لیے ترکیب بنائی ہے اللہ تعالیٰ مزید مدنی چینل کو برکتیں عطا فرمائے امیر علیہ سنت کے صدقے میں ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے السلام علیکم و اللہ وعلیکم السّلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ حوصلہ افزائی بہت بہت شکریہ اور آپ نے بات کی تائید کی اس کا بھی شکریہ آپ نے کھلانے پلانے کے حوالے سے بھی مدنی پھول عطا فرمائے اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزاکہ فرمائے کھانا کھلانا اور سلام کو پھیلانا اور سب کو لوگوں کے سوتے میں نماز پڑھنا گنا مٹانے والے ہیں حدیث پاک ہے اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ مباہات فرماتا فخر فرماتا ہے ان بندوں کے بارے میں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو یہ شہری افطاری بھی جو ہم جو کرواتے ہیں ماشاء اللہ دنیا بھر میں سحری اختیاریاں ہوتی ہیں لنگر ہوتا ہے نیاز ہوتی ہے لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں تو یہ بھی الحمدللہ ہمارے مخیر اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو ہم کو اس طرح کا تعاون کرتے ہیں مگر اس میں یاد رکھے ہم زکوۃ فطرہ یہ صدقات واجبات وغیرہ نہیں لیتے کیونکہ یہ امیر بھی کھاتے ہیں غریب بھی کھاتے ہیں اور پھر جو رقم بچ جاتی ہے دعوت اسلامی کی نیک اور جائز کام میں خرچ کرنے کا اختیارات بھی آپ سے لیتے ہیں تو اس میں زکوٰۃ وغیرہ نہیں لگتی یا یہ فطرہ اور اس طرح کی چیزیں یہ صاف جس کو کہتے ہیں نا ایک ادر ڈونیشن نارملی تو پہ دیتے ہیں یہ وہ رکھتے ہو لوگ دیتے ہیں الحمدللہ لاکھوں لاکھ روپے لوگ دیتے ہیں کیونکہ ثواب کتنا ہے لوگوں کو کھلانا پلانا اور پھر بالخصوص اگر یہ رقم شہری افطاری میں خرچ ہوتی ہے اور دنیا بھر میں الحمدللہ للہ از یہ ہوتا ہے پھر اب سے سینکڑوں مقامات اعتقاف ہوتا ہے وہاں پر حمد ہوتا ہے پھر ہم کوئی اسلام سے رقم وغیرہ نہیں لیتے اگر کوئی راہ خدا میں یوں دینا چاہے دعوت اسلامی کو عطیہ کے نام ٹھیک ہے لیکن کھلانے پلانے کا ہم یوں لیتے نہیں ہیں آپ دیتے ہیں اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے اگر آ جائے شاید پتی یہ پتی جو ٹائمنگ چلے کی جگہ پر اکاؤنٹ نمبر کی پٹی بھی چلا دیں کہ اگر کوئی اس طرح دعوت اسلامی کو اس لنگر رضویہ ہمارا کہلاتا ہے اگر اکاؤنٹ پہ دینا چاہیں تو آپ دے دیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں آپ مدرسہ بنانا چاہتے ہیں حافظ بنانا چاہتے ہیں عالم بنانا چاہتے ہیں آپ دعوت اسلامی کے دیگر مدنی کاموں میں اپنا مالی تعامل دینا چاہتے ہیں آپ کے لیے دعوت اسلامی کے دروازے کھلے ہیں لیکن پہلے اپنے پروس عزیزوں کی رشتہ داروں کی مدد کیجیے تو بچ جائے آپ کی دعوت اسلامی جی اور کون سنائیے ماپا کو بھی دکھاتے رہیے پٹی بھی چلاتے رہیے میں بھی دیکھتا رہا ہوں آپ بھی دیکھتے رہے میرے سامنے اسکرین ہے میں تو پاپا کی ججازت کر ہی رہا ہوں میرے چینل کے ناظرین بھی کرتے رہیں گے اور کون سنائی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد کامران آپ کا سلسلہ آج دیکھا کچھ دیر پہلے آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی کہ کے, کے ٹائم تو کافی رجحان ہے کہ ہم افطاری تقسیم کر کے بیشتے ہیں مساجد میں بھی بیچتے ہیں پڑوسیوں کو بھی اور ایک دوست احباب کو بھی لیکن یہ اچھی توجہ دلائی کہ تحریر نے ہم یہ ترکیب نہیں ہے تحریر کے حوالے سے جو آپ نے توجہ دلائی ماشاءاللہ بہت اچھی توجہ ہے انشاءاللہ تعالی اللہ آب آئندہ شہری ترکیب ہم بھی کریں گے میں بھی کروں گا اور اپنے دوسرے دوستوں اور رشتے داروں کو بھی اس کی ترکیب دلاؤں گا ماشاء اللہ یہ آپ کی توجہ بہت اچھی اور شہری اور مدنی دیکھ رہا ہوں بھائی کر رہے ہیں تو اگر میں دینا چاہوں یافتہ ایک دن دو دن کی تو دینے کا کیا ہوگا اس سے مجھے رابطہ کرنا ہوگا رہنمائی فرما دیجیے السّلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ دیکھئے ہر ایک کے تو ساتھ آپ یہ ترکیب نہیں بنا سکیں گے دعوت اسلامی کی کسی بھی ذمہ دار کے ذریعے آپ جہاں جہاں اتقاف ہو رہے ہیں اور وہاں پر آپ رابطہ کیجیے جیسے فیلان مدینہ میں رابطہ کیجیے ذمہ دار صاحب کے ملاقات ہو جائے گی تھوڑا سا مشقت تھوڑا فرق قدم بڑھائیے یقین مانیے آپ خود آگے بڑھ کر جب دیں گے نا اس کا لطف ہی کچھ ہو ہاں اخلاص اللہ نصیب کرے ایسا اخلاص ہے. ہے کہ آپ چاہتے ہی نہیں کہ میرا نام آئے تو پھر ایسی ترکیب سے کیجئے کہ آپ کا نام بھی نہ آئے اور آپ کا کام بھی ہو جائے اور اللہ کی راہ میں وہ صدقہ و خیرات کی تقسیم بھی مطلب یوں ہو جائے پٹی رہی ہے لنگر نظریہ کی تاکہ اسلامی آباد اس کو با با نوٹ کریں اور جو دینا چاہتے ہیں وہ اس اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ داخل بھی کر سکتے ہیں یا ذمہ داران سے رابطہ کر کے دے بھی سکتے ہیں تو یوں مطلب کیا آپ کریں حوصلہ افزائی آپ نے کی ہمارے سلسلے کی بہت بہت شکریہ توجہ سے آپ نے سنا کہ شہری اچھا ایسا نہیں کہ سہری کے بعد آپ جا رہے جا کے دروازہ بجا دے گا آپ کے یہاں شہری ہے یا نہیں ہے نہیں ہے تو میں پیش کر دوں کوئی ایسی ترقی بنا اندازہ ہو جاتا ہے پورا سال ہم اپنے جان پہچان والوں سے رابطے میں اگر رہتے ہیں تو ان کی عموماً پوزیشن پتہ چل جاتی ہے تو کوشش کیجئے کہ سہری ہو افطار ہو دیگر اوقات کار ہو ہم حتی المسان اخلاق کے ساتھ کسی کی دل آزاری نہ ہو لوگوں میں بات نہ کریں گے میں دیتا ہوں میں دیتا ہوں سفید پوش لوگوں کی سفید پوشی باقی رہنی چاہیے اور سب کی کے نیت ہے اور کون سنائیے میرا نام ظاہر ہے کراچی سے بات کر رہا ہوں مدن چینل میں جو ابھی یہاں چل رہا ہے نا تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں تو بہت ہی یعنی کہ مدن چینل بہت ہی یعنی اچھا کام کر رہا ہے اسلامی جزاک اللہ واقعی دعوت اسلامی بہت اہم کام کر رہی ہے میں یقین دلاؤں آپ کو یعنی اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے کرپشن کا خاتمہ لوگوں میں امن پیار اور محبت یہ بہت اہم چیز ہے کہ بدعنوانی ختم ہو جائے لوگ پیار اور محبت اور امن سے رہیں ایک دوسرے کا ادب اور احترام بجا لائیں یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اس کو دعوت اسلامی بہت پروموٹ کر رہی ہے ذرا جب آپ نیک بنیں گے پرہیزگار بنیں گے شیطان کے خلاف اعلان جنگ کریں گے اور گیبت سے بچیں گے چگڑی سے بچیں گے تہمتوں سے بچیں گے احترام مسلم بجا لائیں گے اسلام کے اصولوں پر عمل کریں گے وہ ساری چیزیں جس کو ہم چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں عمل سے آئیں گی اونلی ڈبیٹ سے نہیں آئیں گی صرف مطلب کہ آپس آپ میں گفت و سے نہیں آئیں گے اب میں چینج ہو جاؤں گا سب چینج ہو جائیں گے دعوت اسلامی یہ چینج کر رہی ہے اور جو چینجنگ آ رہی ہے یا چینل پہ دیکھیں سنت کے پاس یہ ہزاروں اسلائی بھائی نئے نئے لوگ یہ جگہ نئے نئے ایک سے ایک نئے نئے انہوں نے ٹوپیاں پہنی ابھی کر انہوں نے کرامے باندھے ہیں انہوں نے داڑھی کی نیار, ابھی تین چار دن ہی ہو رہے ہیں یہ ایسی ان کی ایسی دیوان کی ایسے آپ شہری میں دیکھیے ایسے یہ لوگ روتے ہیں ایسے یہ لوگ بلگتے ہیں ان کو نماز کی پابندی نصیب ہو رہی ہے یہ علاقوں سے محلوں سے اور مختلف صبح سے نکل نکل کے مختلف ممالک سے نکل نکل کر, کر فیلان مدینہ میں باپا کے پاس چہنے. ایک سو چودہ مقامات پر یہ یہ نوجوان ہے یہ یوں. ایسے نہیں کسی کی پیچھے چل پڑتے انہیں کچھ مل رہا ہے کچھ نظر آ رہا ہے ان کو احساس پیدا ہو رہا ہے آپ کو نہیں ہوتا چینل پہ بیٹھے بیٹھے آپ کو چینل پہ بیٹھے بیٹھے گھبراہٹ اور بے چینی اور ایک عجیب وغیرہ کیسے بنتی ہے تو جو یہ آتے ہوں گے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا اور سنائیے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام احمد مشتبہ ہے میرا تعلق کراچی سے ہے آپ سے مجھے ایک بات شیئر کرنی ہے کہ اپنے کام سے کام رکھنا کیا یہ غلط ہے بعض لوگ اس کو نیگیٹو لیتے ہیں جبکہ اس دور میں اگر کسی کو لفٹ بھی دے تو آپ کی گاڑی موبائل سب لوٹ لیے جاتے ہیں اس دور میں اپنی سیفٹی کے لیے اگر کوئی اپنے کام سے کام رکھے تو کیا حرج ہے اگر میں غلط ہوں تو مجھے سمجھا دے اپنے کام سے کام رکھے کوئی حرج نہیں ہے باپا بار بار ایک شعر کہتے ہیں کہ جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا پہ کر یہ بات درست ہے آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اگر اس طرح اگر ہم راہ چلتے ہوئے لوگوں کو لفٹ دیں گے اور یہ پیچھے بیٹھے گا پیچھے بیٹھ کر ہمیں کو اتارے گا بولے گا اب جائے ادھر سے اور جو کچھ جیب میں وہ بھی لے کر چلا جائے گا گاڑی لے کر چلا جائے گا موٹر سائیکل لے کر چلا جائے گا حالات درست نہیں ہے اور اپنے کام سے کام رکھنا بھی چاہیے بلا وجہ کسی کے معاملے مداخلت نہیں کرنی چاہیے لیکن وہ جو غم خواری کا اور لوگوں کے حال احوال کے حوالے سے جو ایک شریعت کے مطابق جو ایک معلومات ہوتی ہے رشتہ داروں کے خاندان کے حوالے سے بڑوسوں کے حوالے سے ان کی قصبہ پرسی کے حوالے سے بعضوں کا پتہ چل جاتا ہے جب آپ جماعت سے نماز پڑھنے کی عادی بنیں گے اور وہ کلچر ڈیولپ ہوگا نا اسلام کا کہ پہلے مسلمان مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ کر آپس سے ملتے تھے ایک دوسرے کے حال احوال لیتے تھے پھر ایک دوسرے کی مدد وغیرہ کی بھی ترکیب بنتی تھی تو وہ دور آئے تو مدینہ مدینہ ہو جائے البتہ اپنے کام سے کام بھی رکھنا چاہیے جہاں پر یہاں ہے اور جہاں لوگوں کی غمخواری کا ان کی وہ پریشانی کو دور کرنے کا ہے تو اس کے مطابق جہاں جہاں معلومات حاصل ہو یا شریعت کے مطابق جہاں جہاں معلومات لی جا سکتی ہے لے کر ضرور لوگوں کے کام بھی آنا چاہیے اور البتہ تجسس میں نہیں پڑنا چاہیے کسی کی عیبوں کی ٹو میں نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ قرآن کا حکم ہے لا تجسسو اور تجسس نہ کرو کسی کے عیب نہ ٹٹولو اس میں ضرور اپنے آپ کو بچانا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شریعت کے مطابق رہنا نسی فرمائے غالباً بھپا کھانا چائے دعا وغیرہ ہر چیز سے فارغ ہو چکے ہیں اور اب کچھ لمحات ہوتے ہیں جس میں کچھ اشعار پڑے جاتے ہیں اور آپ بھی آئیے ان اشعار میں شامل ہو جائیے اگر کچھ کالس رہ گئی ہوں میں چاہتا ہوں انشاءاللہ کل مزید آپ کی کالس لیں گے اس سلسلے کہ آخر میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مزید کل مدنی پھولوں کی مدنی مہک کے ساتھ حاضر ہونے کی نیت ہے آئیے امیر السنت کی طرف چلتے ہیں اور وہاں پڑے ہوئے کلاموں میں شامل ہو جاتے ہیں الحبیب صلی اللہ تعالی علم ہے